اور تم کسی کام میں ہو اور اس کی طرف سے کچھ کرن پڑو اور تم لوگ کوئی کام کرو ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں جب تم اس کو شروع کرتے ہو اور تمہارے رب سے ذرہ بھر کوئی چیز غائب نہ عزمے میں, میں نہ اسمام میں اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ اس سے بڑی کوئی چیز نہ ہو جو ایک روشن کتاب میں نہ ہو